یہ تفصیلی جواب ہے نہیں دیکھو بلاؤ اننا اور اگر تحقیق ہم اتاریں ان کی طرف کس کو فرشتوں کو کیونکہ فرشتوں کا مطالبہ کرتے تھے لا لا ان ضلع علینل بلائے تھا اور بات کریں ان کے ساتھ کون مردے مردوں کا بھی مطالبہ کیا تھا فاتو بےآ ان نا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 تو شیطان لوگ کہیں گے ملاؤں مل کے چکر میں نہ آنا کیا کہیں گے خیال مل کرنا ملاؤں کے چکر میں نہ آنا تو یہ شیطان ہے یا نہیں تو فرمایا ہر نبی کے مقابلے میں شیاطین الانس بھی ہوتے ہیں شیاطین لول جین بھی ہوتے ہیں اور گمراہی پھیلاتے رہتے ہیں یہ واجح انکار نمبر کتنی اور اسی طرح کیا ہم نے واسطے ہر نبی کے دشمنوں کو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 یہ بعض لوگ بعض کی طرف ڈالتے رہتے ہیں غلط بات کو مزین کر کے بیان کرتے ہوتی گمراہی کی بات ہے غرورہ واسطے دھوکھا دینے کے اور اگر چاہتا رب تیرا نہ کرتے اس کو اوپر چھوڑو ان کو ساتھ سوس کی افطرا کرتے ہیں وال تسغل تسوا کاس پڑے گا غرور پہ لکھ لو اس کا کس پہ ہے وہ چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں مزین کرتے ہیں دینے کے بھی اور اس لیے بھی کرتے ہیں لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہوں اور گمراہی میں آ جائیں اور تا کہ مائل ہوں طرف ان کے دل ان لوگوں کے جو نئی ایمان لاتے کس کے ساتھ آخرت کے ساتھ والا ہو اور تا کہ پسند کرے اس کو دل کے ساتھ یا دل کے ساتھ لکھنا اور تا کہ مرتقب ہوں ان افال کے جن کا وہ ارتقاب کر رہے ہیں آف غیر اللہ اب تک یہ اب لکھ لو جی دلالت قرآن على نبوت قرآن پاک حضور کی نبوت پہ دلالت کرتا ہے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 یہ کمال نمبر 4 ہے وہ لوگ کے دیہ ہم نے ان کے کتاب جانتے ہیں کہ یہ کتاب منزل تیرے رب کی طرف ساتھ حق کے فلا تکوننہ من الممترین یہ خطاب عام ہے پس نہ ہوتو اے مخاطب شک کرنے والوں سے یہ حضور کو خطاب نہیں عام, عام خطاب ہے کیونکہ حضور تو شک سے پاک تھے نا یہ کتنی کمالات آگئے تھے 4۔ اب پانچواں لکھوا تم مت کالمت رب کا کمال نمبر 5 اور کامل ہو چکی ہے بات رب تیرے کی سد کن بیت بار شداقت کے اور بیت بار کے اس کے عدل عقائد کے. کے لحاظ سے اس میں صداقت ہے اور امال کے لحاظ سے اس میں کیا ہے عدل ہے عدل معنی اعتدال اس کے احکام میں اعتدال ہے کہ کتنی کمال آ گئے پانچ چھٹا کمال بات نہ نہیں کوئی تبدیل کرنے والا اللہ کے کلام کو ان لہو لہا ہے قرآن میں کہ ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں واہ وسمی العلیم اکثر امن فی الار تم بھی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کو تنبیہ کی گئی اور اگر اطاعت کرے تو اکثر ان لوگوں کے زمین کے اندر ہیں جو ظلو کا بے راہ کر دیں گے تجھ کو اللہ کے راستے سے hmm. اللہ کا کہا ماننا ہے اکثر لوگوں کا نہیں ماننا اکثر لوگ تو بے راہ ہیں یو ذلو کا کمان کرنا ہے بے راہ کر دیں گے تجھ کو اللہ کے راہ سے نہیں اتباع کرتے وہ مگر گمان کی عقائد کے اندر عقائد کے اندر گمان کی اتباع کر رہے ہیں وحن یخرسون اور نہیں وہ مگر کیاسی باتیں کرتے ہیں یخرسون کا کیاسی کیا باتیں کرنے اپنے عقل سے کرتے ہیں وہی کی اتباع نہیں کرتے ہیں.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 ہمارے سیاسی مولوی صاحبان جمہوریت کر رہے ہیں یا نہیں جی ہماری جمعیت علما کے ووٹ باقاعدہ لڑتے ہیں یہ غلط نہیں جمہوریت نہیں ہے ہاں بالکل غلط جانور قسم کے ووٹ دے وہ کامیاب ہوں امیر بن جاتا ہے نیک آدمی پیچھے رہ جاتا ہے نکم آدمی امیر جانتا ہے ہماری جمیت کا یہ ہے اور اوپر بھی ہمارے حضرات جمہوریت کی رٹ لگا رہے ہیں جووریت جووریت جووریت جووریت قرآن کہتے ہیں جمہوریت غلط ہے آپ اسلام کی تاریخ کے اندر دیکھو یہ جمہوریت تھی کیا حضرت وہ صدیق جو خلیفہ بنے تھے وہ سارے عرب سے ووٹ لیے تھے یا ان کو منتخب کیا گیا ایک شعرا تھی نا اہل علم کی اہل تقوا کی شورہ تھی انہوں ان کو ڈاکٹر اقبال کہتا ہے گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کار شو جمہوری سے بھاگو گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کار کہ کہ آزماغ و صد خر فکر انسانی نم آیا ایک طرف ایک انسان ہو دوسری دو سو گدا ہو تو دو سو گدہ انسان کا مقابلہ کر سکتا ہے لیکن یہ کہتے ہیں ایک انسان کے مقابلے دو گدھا ہوں تو اس کو کامیاب کرو اقبال تو کہتا ہے ایک انسان کا دو سو گدھا نہیں مقابلہ کر سکتا لیکن ہماری سیاست کے اندر ایک انسان کے مقابلے کتنی ہوں دو گدھا ہوں تو کس کو کامیاب کہتے ہیں دو گدھوں کو کامیاب کہتے ہیں کیا نہیں بالکل ہم غلط کر رہے ہیں اس کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے اللہ میں ہدایت دے. جب تک یہ جمہوریت رہے گی اسلامی نظام نہیں آئے گا نہیں آئے گا آ, یا خلافت سے آئے گا شورائت سے آئے گا یا جہاد سے آئے گا کیسے آئے گا آ, جمہوریت سے کہتا نہیں آ سکتا یہ یاد رکھو اور اگر اتاد کونیں اکثر ان لوگوں کی جو زمین کے اندر ہیں وہ گمراہ کر دیں گے تو بے راہ کر دیں گے سیدھے راستے سے نہیں اتباع کرتے یہ اکثر مگر کس کی زن کی عقائد کے کی اندر نہیں وہ مگر کیا اٹکل کی باتیں کرتے ہیں ان ربا کا تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک رب تیرا وہ خوب جانتا ہے اس کو جو گمراہ ہوتا ہے ان ہے اس کے راستے سے اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو میرے اس سورت کا ایک حصہ تو ختم ہو گیا اب دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے سورت کا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 سورت کا دوسرا حصہ نفی شرک فیلی اب لکھو جی تحریمات غیر اللہ کا بیان پہلی بار تحریمات غیر اللہ کا بیان ہے پہلی بار پس کھاؤ تم ان جانوروں سے جن پہ ذکر کیا جاتا ہے نام اللہ کا اگر ہو تم اس کی ایتوں کے ساتھ ایمان لانے اللہ نے والے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 تم مگر وہ کے مجبور ہو جاؤ طرف مجبوری بھی حرام کھا سکتے ہیں نہیں آگے بھائی کثیر اللہ مولویوں اور پیروں کا شکوا گمراہ مولوی اور پیروں کا شکوا گمراہ مولوی, مولوی, مولوی پیر تمہیں کہیں گے کہ حرام چیز بھی کھاؤ نیازاد غیر اللہ کیا ہیں آرام ہے نا غیر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 وہ قرآن شی کا ختم پڑھتے ہیں نا اس کے اوپر تام کے اوپر تو یہ کہتے ہیں تو کیوں نہیں کھاتے اس چیز سے کہ اللہ کا نام لیا جا اس کے اوپر وہ کہتے ہیں ہم اللہ کا نام لیتے قرآن پڑھتے ہیں ختم والی چیز کیوں نہیں کھاتے تم کھاؤ یہ ہے حالانکہ یہ کس کے بارے میں ہے تحریمات غیر اللہ کی تردید کے بارے میں ہے وہ ضرور ظاہر عشم اور چھوڑ دو ظاہر گناہ کو اور باتن گناہ کو ظاہر گناہ کے نہیں چلی شرک فیلی اور باتن کے نیچے کوئی شرک اتقا دی ظاہر گناہ سے مراد ہیں ظاہری گناہ کو ٹی وی کا ڈرامہ دیکھنا یہ کیا ہے ظاہر گناہ باطنی گناہ جو چھپ چھپ کے کرتے ہیں بے شا جو لوگ کسب کرتے ہیں گناہوں کا بدلہ دیے جائیں گے عوازوں اس کے کیوں کس پرتے ہیں وَلَا تَعْقُلُ مِمَّا لَمْ يُسْكَرِ اسْمُ اللَّهِ اور نہ کھاؤ تم اس چیز سے یہ پہلے کس کا بیان تھا جی؟ تحریمات غیر اللہ کا نا اب تحریمات اللہ کا بیان محرمات لکھو یا تحریمات اللہ لکھو اللہ نے جو حرام چیز ہے وہ نہ کھاؤ اور نہ کھاؤ اس چیز سے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 بھیج پگارو بھیج پگارو رہو آ بھی دے رہا ہے بسم اللہ اللہ الحجے کیا کہہ رہا ہے بھیج پگھارو یا کسی بزرگ کا نام رہ رہا ہے کہ اس کی منت ہے یہ حرام ہے تینوں صورت میں وائن فسک بے شک ان چیزوں کا کھانا گناہ ہے محرمات وائن شیاتی اللہ اب وہی ہے شکوہ ہے ان کا گمراہ لوگوں کا کہ شیطان لوگ وسے سے ڈالیں گے کیا کون سا وسع ہیں کہ دیکھو جی کہتے میتا کیا ہے آرام ہے خدا کی مائی ہوئی کو حرام کہتے ہیں بھیڑ کی نظر کو حرام کہتے ہیں تبرک بے شخص شیاتی ڈالتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف تاکہ جھگڑے تمہارے ساتھ اور اگر تم نے کہا مانا تو مشرق ہو جاؤ گے آوا من کانا نا میتن اولیا رحمان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 مسل اس کی اندھیروں میں ہے یہ ٹھیک ہے تو مانا کون سا صحیح ہے اس شاخ سے ہوگا کہ وہ اندھیروں میں ہے کیا خود اندھیروں میں ہے وہ نہیں نکلنے والا ان سے کذارے کا زئینا انکار کی وجہ نمبر چھ واج انکار نمبر چھ اسی طرح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 یہ وجہ انکار نمبر کتنی ہے جی 6 آگے وجہ انکار نمبر سات و کگال کا جالنا انکار کی ایک وجہ یہ بھی ہے آپ بستیوں میں جائیں گے نا کام کرنے کے لیے توحید کا تبریغ دین کا تو آپ کی مخافت غریب کریں گے اور سردار کریں گے بڑے بڑے ٹھنڈ سردار چوروں کے سردار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 تو وہ مانتے نہیں وہ کہتے ہیں ہم تب مانیں گے کہ اللہ تعالی ہمارے پاس بھی وہی بھیجے کیا جیسے پہلے نبیوں کے پاس وہی آتی تھی صحیح پہ آتے تھے ہمارے پاس بھی چلو پوری کتاب نہ تو کچھ نہ کچھ گائے صحیح پا. یہ ٹھیک مطالبہ کر وہی بنی سر مطالبہ کے خدا ڈیلیو. ہمیں دیدار کرائے یعنی کہتے ہیں ہم سارے نبی بن جائیں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 جس جگہ کرتا ہے اپنی رسالت کو سیوسیب الزین اجرمو انجام گستاخی یہ لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں اور گستاخی کا انجام سن لیں انقری پہنچے گائن مجر منہ کو ذلت اللہ کے ہاں اور عذاب شدید بصحب اسکے کے شرارتیں کرتے ہیں ف معیور د یہ تشریح ہے پہلے کی اب من کا نا میتن ہے نا وہاں کیا تھا اولیاء الرحمٰن اور اولیاء شیطان کا فرق یہ اس کے ساتھ متعلق ہے پہ وہ شخص کے ارادہ کرتے اللہ یہ کہ ہدایت دے اس کو کھول دیتے اس کے سینے کو اسلام کے لیے اور وہ شخص کے ارادہ کرتے ہیں یہ کہ گمراہ کریں اس کو کر دیتے ہیں اس کے سینے کو تنگ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 ان کو آپ پکڑ کے بھی ہیں پانچ میں نہیں بیٹھیں گے بھاگ جائیں گے ایسے ہوتا ہے نہیں یہی سینہ تنگ ہو جاتا ہے کسی طرح کرتا ہے اللہ تعالی عذاب کو رجز کا معنی نجاست عذاب نجاست کو عذاب کو اوپر ان لوگوں کے جو نہیں مانتے وہ سراۃ رب کا مستقیمہ حقانیت اسلام حقانیتی اسلام یہ اسلام راستہ ہے رب تیرے کا سیدھا کھول کھول کے بیان کی ہم نہیتیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں یہ بیان مستفیدین ہے جو سمجھتے ہیں نا وہی فائدہ حاصل کرتے ہیں لہمدار السلام اور انجام ہے اب انجام مستفیدین ان کے لیے گھر سلامتی کے نزدیک ان کے بیشت اور وہ متولی ہے ان کا بس سبب ان کے عمل کرتے ہیں کار متولی تو انجام میں دین کے بعد اب انجام محرومین محرومین کا انجام جس دن اکٹھا کرے گا اللہ ان سب کو تو فرمائیں گے اے جماعت جنوں کی تحقیق بڑا حصہ لے لیا تھا تم نے انسانوں سے بھائی شیطان جن ہے یا نہیں اور اس کا اپنا اکثر لشکر بھی کیا ہے وہی شیاطین ہیں جنات میں سے ہیں انسان بھی ہیں شیطان کے مریض لیکن زیادہ ترکون ہیں وہی شرارتی جن ہیں تو اللہ تعالی فرمائیں گے قیامت کے او جنو تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کیا تھا تمہاری شرارتیں دنیا کے اندر کیا تھیں بہت زیادہ تھیں اے جماعت جنوں کی تحقیق بڑا حصہ لے لیا تھا تم نے انسانوں سے گمراہ کر کے پکالا اور, اور, اور کہیں گے دوست ان شیتانوں کے انسانوں میں سے اقرار جرم اکا ہے جی کہیں گے دوست ان شیطانوں کے انسانوں میں سے ارے میاں شیطانوں کے دوست ہوتے انسان یا نہیں وہ کیسے ہوتے ہیں میں آپ کو بتاؤں ہمارے علاقے کے کچھ لوگ گئے بدماش قسم گئے حج کرنے کے لیے کہاں گئے جی بدماش لوگ بھی جلے جاتے ہیں حج کرنے کے لیے نہ نماز پڑھی نہ ڈاڑی رکھی نہ کچھ واپس آئے تو لوگ گئے ان کو مبارک دینے کے لیے کہ حاجی صاحب مبارکہ مبارکہ وہ کہنے لگے یار کیا پوچھتے ہو ہمارا ہم نے جب شیتانو کو کنکیے ماری وہ تین شیطان ہے نا جمرات تو انہوں نے ہم کو ملامت کی شیطانوں نے ہم کو کیا ملامت کی, ملا کی کہ تو ہمیں مارے تم ہم جیسے شیطان ہو کے ہمارے یار ہو کے ہمیں مارنے آئے تم تو ہمارے یار ہو جیسے ہم شیطان ایسے تم بھی شیطان ہمیں دکھ اس بات کہا ہے کہ تم ہمارے یار ہو کے کنکریے مار رہے ہو تو مارے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 وہ شیطان کو بھی فائدہ ہو گیا کہ اس کی بھی بات مانیں گی نفع اٹھایا بعض ہمارے نشاد باز کے بلغنا اور پہنچے ہم اپنے میاض کو جو مقرر کیا تو نے واسطے ہمارے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب دونوں جہنم میں جلو آگ ٹھکانا ہے تمہارا ہمیشہ رہو گے بیج اس کے اللہ ماشاء اللہ مگر جو چاہے اللہ بعض لوگوں نے اس کا منع غلط سمجھ لیا ہے مگر جو چاہے اللہ کا من انہوں نے یہ سمجھا کہ کافر بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے دو ذات میں یہ ہے نا ہمیشہ رہو گے بیچ کے مگر اللہ چاہے تو تمہیں نکال لے تو بعض لوگوں نے غلط معنی سمجھ رکھا ہے اللہ ان کی مشیت چاہتا ہے اپنا اللہ ان کا خلود چاہتا ہے یاد میں خلود قرآن میں جہاں بھی ہے خالدین فیح آبادا. یہ تو اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا اپنے مشیات سے کوئی چیز باہر نہیں لیکن میں کافروں کے لیے کس کو چاہتا ہوں غرورت. یہ اللہ نے اپنی قدرت اور اختیار کا اظہار کیا ہے ٹھیک ہے جی مگر جو چاہے اللہ مالک ہے جو چاہے لیکن اللہ نے چاہا فلودان کے لیے سارا قرآن کا مطالعہ کرو بے شک رب تیرا حکیم ہے علیم ہے بھائی ایک گرو دنیا میں ایسا نکلا ہے وہ کہتے ہیں کہ کافر ہمیشہ نہیں رہیں گے واقع کا بعض باز و یہ واجح انکار کتنی جی نمبر آٹھ یہ ظالم لوگ کیوں گمراہ ہو رہے ہیں وہ ایک دوسرے کو کفر و شرک سکھاتے ہیں ایک دوسرے کو کیا سکھاتے ہیں کوفر و شیر کے سکھاتے ہیں دوستی بناتے ہیں ہوٹل کے اوپر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا دوسرا آدمی آ گیا اس نے کہا بھائی آپ کیسے ہو ادار ہو جی ہو بابا حضرت صاحب کی قبر پہ آیا ہوں وہاں نظر وغیرہ دینی تھی منت دینی تھی چومنا چاٹنا تھا سیدھا ہاں بہت اچھا گیا بہت اچھا گیا.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 ساکھ فرید، فرید کا کا تو ایک نے اس کو دعوت کی. وہ بھی یہ بڑا سمجھے جب آ کے بیٹھے سارے تو اس نے کہا کیا حرکت کی روٹی दब्ली لے آیا اور اس کے سامنے آ کے وہ نے کہا یہ کیا وہ نے کہا تو ساکھ فرید ہے ہم تو خدا کے کتے کو بھی ایسے روٹی ڈالتے ہیں تو فرید کا کتا ہے نہیں یہ زیادہ ہے تو جہاں روٹی زیادہ ڈالتا جو ایسے لوگوں کے لیے بھی ایسے ہوتے ہیں سب جانے والے بھی فرمائے واجہ انکار نمبر کتنی ہے جی اور اسی طرح دوست بناتے ہیں بعض ظالموں کا باز کو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 دو میں آگے فرمایا اسی طرح ساتھ ملا دیں گے ہم پہلے نوولی کا میں نے کیا تھا دو اب بہ کے ساتھ ملا دیں گے بعض ظالمی کو بعض کے ساتھ کہاں ساتھ ملا دیں گے وہ دو دخ میں بیما کا ان یق سے وہ یہ سمجھ آ